اب دیکھیے میرے ساتھ پڑھیے مسفر تون مسفرت مسفر تو ہی اس میں غنہ کیجئے غنہ اس طرح کے نون کی آواز چھپے سما طباقن تیو تیبا کون اچھا اب دیکھیے تا دوبارہ پڑھیں سما طباقن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 یعنی دو سنتیں ہیں پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے ع حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ سورت الملکل کی تلاوت سننے کے لیے مدرسۃ المدینہ رب الحمد اللہ والسلام و سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ, وعلا يا حبیب اللہ والسلام عليك يا نبی اللہ علی صحابیا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اقطار قادری رضوی ضیاعی دعوت برکاتم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں لکھتے ہیں فرمان مصطفیٰ صرح تعالیٰ علیہ وسلم جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے احد پہاڑ جتنا ہے اس کنگ بھائیوں اور مدین چینل کے ناظرین سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمد عزوجل ہم نے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 یہ شکل آپ کو دکھ رہی ہے اسکرین پر اس شکل کو تجدید کہتے ہیں اس شکل کو کیا کہتے ہیں تجدید کہتے ہیں اور جس حرف پر تجدید ہو مدرس چینل کے ناظرین انتہائی توجہ رکھیے جس حرف پر تجدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مشدد اس شکل کو کیا کہتے ہیں تجدید کہتے ہیں اور جس حرف پر تجدید ہو اسے کیا کہتے ہیں ماشل اچھا مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر جیسا کہ پہلے لفظ آپ دیکھ لیجیے جو آپ اسکرین پر اس وقت بلنک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں حمزہ تا زبر ات کہ یہ پہلے کس سے ملا تا حمزہ سے ملا کس کے اوپر تجزیے لگی ہوئی ہے تا کے اوپر تجزیز لگی بھی. پہلے یہ حمزہ کے ساتھ ملا حمزہ تا زبر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 کہ ابت تم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باغ کے اوپر کیا ہے زبر ہے کہہ دیجئے کیا ہے زبر ہے اور اس کے بعد دال ہے دال پر کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر سا پر کیا ہے تو اسے پڑھتے ہوئے دال کو نہیں پڑھیں گے کہہ دیجئے کہ سائلنٹ کر دیں گے نہیں پڑھیں گے اسے اور ڈائریکٹ کیا پڑھیں گے ابت تم ٹھیک ہے یہ ایک مدری پھول آپ کے ذہن میں رہے ان شاء یہ جب آگے آئے گا تو ہم اس کی مشق کے ساتھ اچھے انداز سے اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے مدری چینل کے ناظرین بھی نہیں ہمت رکھیے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہمارا قائدہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا آخری مدنی پھول اس سبق میں تجدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب و یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں اسی لیے تجدید کے اندر جب آپ پڑیں گے دیکھیں گے کہ تا تو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 بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحیم حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات تا پیش تا زبرتا یہ آپ سمجھ گئے کہ کس طرح ہم نے ہجے کرنی ہے اب اگلا لذائی کون سا ہے سو کس میں سے حروف ہے کس طرح پڑھنا ہے جماؤ اب دیکھیے پہلے کرکلا بھی کریں گے پھر جماؤ دونوں کریں گے ان حمزر اب حمزا تو زیر اتر دوبارہ بڑی زیر جباب کے ساتھ فرق سمجھ گئے ہوں گے آپ ٹھیک آگے پڑیے hamza za zabar az Humza za zabar za zabar za hamza za zer iz za zabar za iz za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 یعنی اس میں جس طرح زام سیٹی نکلتی ہے سیٹی زال میں نہیں تو انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھیے اور سنیے اور پڑھیے حمزہ حمزہ زال زیر از اب یہاں دیکھے گا تاکہ ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھنے میں آسانی ہوزا عزا عزا امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو है. آپ سمجھ گئے ان شاء آگے کیا لفظ ہے ترکیب ٹھیک ہے وا زبر و مدری چینل کے ناظرین اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ وا حروف مستعلیہ میں سے اسے کس طرح پڑھیں گے پور پڑھیں گے یعنی پڑھیں آگے پڑھیے ہمزا وا پیش فا زبر آئیے دیکھیے تینوں لفظ ساتھ دیے گئے لال وا ان تینوں کو پڑھتے وقت زبان داتوں کی ٹھیک ہے حمزہ سب سبر سا حمزہ سا زیر اسبر سا حمزہ سا پیش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 جی سیدھے آپ تا پیش ات. تا اتبرتاب اب ات اللہ افسر. بسم اللہ رحمان پو زبر اب پو زبر پو اب یہ, یہ کون سا لفظ ہے غرفے. غرفے اس کو کس طرح پڑھیں گے جماؤ کے ساتھ جماؤں ٹھیک ہے دوبارہ پڑھیے رواں پڑھیے اب پا جی آگے بڑھیے سے اتا، Peshud, پیش پیش کل کا لگ رہے ہنسا پیش ات پبر پسل اب پھار اب پڑھیے آپ سنیے زبر زا زبر زا حمز زا زیر از زا زبر زا از زا حمز پیش از زا زبر زا از زا از زا از تو میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائی آپ یہ ملازہ فرما رہے ہیں تو آج آپ سوچیں گے کہ یہ تین ہی تختیاں انہوں نے پڑھائی ہیں اور آگے نہیں پڑھایا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 زال زبر زا عرض حمزہ ضال پیش از زال زبر زا از زبان حمزہ زبردست زبر زبردو اغ واش حمز و زبر از حمزہ و پیش زبر اب وبر گ از و اغ و اب و سبانند مجھے مجھے اسلامی بھائیوں آپ ملازہ فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ عزوجل ہمارے اسلامی بھائی کس اس طرح سبق سنا رہے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں بھی اس طرح ایک دوسرے کو سنائیے دہراتے رہیے تو ان آپ کی اچھی مشق ہو جائے گی جس کے بعد پلا حرف آپ سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ ساز نہیں حمزہ ساز اس ماشاءاللہ حمزا حمزاسترگے بڑھی ماشاء اللہ حمزہ اللہ حمزا پس اسا، اسا، اسا، اسا، اسا، اسا، اسا، سبحان اللہ. اللہ بڑے اچھے انداز سے آپ نے پڑھا جی آگے کل اس کے پوری پہلی, پہلی لائن جو ہے اس میں صاحب آپ بسم اللہ رحمان اتا تا پیش اتبرتا اب اس کے بعد والا حرف ہمارے بھائی آپ سنائیں بسم اللہ حمزہ وحیم اپ. اپ. زیر اپیر اتنا تھوڑا حمزرش پ ات ماشاء ماشاءاللہ حمزہ کو پیش اتبر پہ مشکل اب آپ آخر میں سنا دیجیے حمز حمزہ زال زیر از سبحان اللہ تو میٹھے میٹھے اسلائیں بھائی الحمدللہ عزوجل للہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ سبق کا سلسلہ ہمارا الحمدللہ جاری جعلی ہے اور ہم انشاءاللہ عزوجل مزید سبق آئندہ پڑھیں گے مدنی پھولوں کو اچھے انداز سے یاد کر کے آئیں گے نا ان امید اللہ تعالیٰ چینل کے ناظرین میں انشاءاللہ شاء بھرپور آپ توجہ فرمائیں گے اب انشاءاللہ شاء اللہ درس فیضانہ سنت ہوگا اور اب نئی آئی ہوئی کتاب انشاءاللہ شاء اللہ تعالی کون سی ہے ہمت کی ہمت کے خلاف نہ غیبت کریں گے نہ ان یہ کارڈ بھی یہ تمغا تاخ جس سے ہو سکے لگا لیجئے انشاءاللہ شاء ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء یہ تمغہ اتار بھی چاہیں تو ملازہ فرما لیں لکھا ہوا ہے پیچھے لکھا ہوا ہے غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے ہم تو غیبت کریں ایک چپ سو سو ان اور آگے تحریر ہے غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا ربت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا تو اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شاء اللہ اسی کتاب سے ہمارا درس ہوگا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاۃ وسلام علیکیا رسول اللہ, اللہ. حابقیا حبیب اللہ سلاۃ و السلام علیکیا نبی اللہ علیک ہابقیا نور اللہ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 آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے صورت الملک کی تلاوت سنتے ہیں تبارك, تبارك الذي بيده الملمك وهو على كل شيش قدير الذي خنق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفود, الوفود الذي خنق السبع ساوات صداقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى منه القتور ثم ارجع البصر كوتيب ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابح وجعلناها وَجَعَلْنَا هَارُونًا وَالشَّيَاطِينَ وَاعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَجَادًُّا مِّنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ by قلنا ما نسل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لولونا نسمع ونرقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبه فسحطا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب له المصرة وأجن كبيرين وأسروا قوله أم اجهروا به إنه ولي بذات قدور ألا يعجب من خلق وهو اللطيق الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ولولا فانشوا في مناسبها وكذوا من رسله وإليه النشور أأمنتم من في السماء يكتب بكم الأرض وإنها هي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نتين ولقد كذب الذين من, من قبلهم فكيف كان نتين أولم يروا إلى طير صوبهم صاف ويقفد بالسر ما ينفقهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أم من هذا الذي وجود لكم ينصركم من دون الرحمن إذن كافرون إلا فيه أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك بسقه بل لجو في عدو من ونفور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 هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ حَقٌّ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُلِّ أَحَدٍ عَنْ مَا عَمِلَ وَكَانَ وَعْدًا فلما رأوه سلفة في الوجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن, ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن ومن نابه وعليه سوزكنا فسبع لهم من هو في ظلال للمبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بما صدق الله مولانا والعوين صلوا على الحبيب صلى الله وعلى وسلم دعاء الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا رب مصطفى بطه المصطفى عز وجل وصلى الله عليه وسلم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 ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کی تنگ دستیاں قرضداریاں ناچاکیاں باز گئیں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دیں سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں مساطیں برکتیں نصیفہ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 رب محمد رس